فضائل دعا مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے احسن الویاء لآداب الدعا آلہ حضرت کے والد گرامی رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمن کی کتاب ہے اور آلہ حضرت نے اس پر حیشہ لکھا ہے اور مکتبت المدینہ نے اس کو نئی آن شان کے ساتھ شائع کیا ہے اس کے صفحہ نمبر دوسو اٹھائی دوسو سو انتیس پر لکھا ہے کہ حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیم سے روایت ہے کہ ایک چوتھائی شب گزرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے لوگوں خدا کی یاد کرو خدا کی یاد کرو آئی راجیفا اس کے بعد آتی ہے رفا آئی موت ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہیں فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دعا بہت کیا کرتا ہوں اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر مقرر کروں فرمایا جتنی چاہے میں نے عرض کی چہاروں فرمایا جس قدر چاہے اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے میں نے عرض کی نصف یعنی آدھا ہاف فرمایا جتنی چاہے اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے میں نے عرض کی اپنی کل دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دوں یعنی اپنی کل دعا کے عبض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کروں فرمایا ایسا کرے گا تو اللہ تعالی تیرے سب مہمات مہمات کا مطلب ہے اہم کام مشکل کام اللہ تعالی تیرے سب مہمات میں کفایت کرے گا ترے گنا بخش دے گا ایک اور روایت میں کہ ایک شخص نے عرض کی یار رس اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنی تہائی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروں فرمایا اگر تو چاہے عرض کی دو تہائی فرمایا ہاں عرض کی کل دعا کے عبض درود مقرر کروں فرمایا ایسا کرے گا تو خدا خداجل تیرے دنیا و آخرت کے سب کام بنا دے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد ولی و وبارک وسلم کے ناظرین قیامت کے سو نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے نیت من خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے قیامت کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے تیاری کا جذبہ پانے کے لیے قیامت کا خوف پانے کے لیے اور مزید حسب حال اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کیجیے میرا آجلس سفر ایک سو ستاون پر مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں راجفا سے مراد ہے قیامت کا پہلا نفخ نفخہ کیا حضرت اسرافیل علی سلام اللہ تبارک و تعالی کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں ان کے ذمے یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ سور پھونکیں گے اس کی آواز اولن بہت ہلکی ہوگی اور بہت سریلی ہوگی اس کے بعد بہت تیز ہو جائے گی اور بہت ایسی زوردار ہوگی کہ کان پھٹ جائیں گے لوگ بے ہوش ہو کر گریں گے مر جائیں گے یہ پہلا نفخہ ہوگا جس پر ہر طرف ہلاکت ہلاکت ہوگی اور اس کے بعد جب دوسرا نفخہ ہوگا تو لوگ زندہ ہوں گے اٹھیں گے ان کے منتشر اجزاء بکھرے ہوئے اعزا یہ سب جمع ہوں گے اور سب کے سب میدان قیامت کی طرف جائیں گے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں راجیفا سے مراد ہے قیامت کا پہلا نفخہ چونکہ اس نفخے سے زمین میں سخت زلزلہ پڑ جائے گا اور راجیفا سے مراد ہے دوسرا نفخہ جس سے مردے جی اٹھیں گے قیامت قریب ہے جو کرنا ہے کر لو موت ہر شخص کی چھوٹی قیامت ہے اور بڑی قیامت کی دلیل اس کی تکالیف بیان سے باہر ہے مطلب یہ ہے کہ مو سر پر کھڑی ہے اور مال میں جلدی کرو قرآن نے قیامت کے سو سے زیادہ نام ذکر کیے ان ناموں میں ایک نام ہے یوم الراجفہ اور ایک نام ہے یومراد یوم الراجیفا صدمے کا دن زلزلے کا دن اور یوم رادفا پیچھے آنے والا دن قیامت کے یہ دو نام جو ہیں یہ پاراتیس سور نازعات کی آئٹ میں ہے یوم ترج فروف تت با ہر رفا ترجمہ کند ایمان جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی تفصیل العرفان زمین اور پہاڑ اور ہر چیز نفقائے الا سے استرام میں آ جائے گی اور تمام خلق مر جائے گی اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی زمین اور پہاڑ اور ہر چیز پر نفخائے الا سے استراب آ جائے گا اور تمام خلق مر جائے گی وا اکبر تو قیامت ضرور قائم ہوگی ضرور زمین تھر تھر آئے گی گرجدار آواز ہولناک ناک آواز ہوگی ہولناک ناک کڑک ہوگی حضرت سین ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں ناکور سے مرا سور ہے راجیفا سے مرا نفاخائے الا راجیفا سے مرا نفاقائے فانیا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھر تھرانے والی شدت کے ساتھ تھر تھرائے گی اپنے باسیوں یعنی رہنے والوں پر زلزلہ تاری کر دے گی اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یو مترجفر رویفا تدو ہر رو کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھر آئے گی تھر تھر آنے والی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی پھر فرمایا جیسا کہ کشتی سمندر میں اپنے سواروں کے ساتھ دولتی رہتی اور اس قندیل کی مثل جسے اطراف میں ٹکایا ہوا ہو جس طرح یہ حرکت کرتی ہے اسی طرح اس دن یعنی قیامت کے دن زمین اور پہاڑ بھی حرکت کرنے لگیں گے سکون باقی نہ رہے گا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ڈرانے والا ہوں موت حملہ آور ہونے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے فرمایا قیامت نہایت سخت اور کڑوی ہے فرمایا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے قیامت کا ذکر کیا اور جب آپ قیامت کا ذکر کرتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی رخسار مبارک سخ پڑ جاتے گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں فرماتے قیامت صبح آئی کہ شام کو آئی اور اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرماتے مجھے قیامت کے اس طرح متصل بھیجا گیا ہم قیامت کا ذکر سنتے ہیں کوئی کیفیت ساری نہیں ہوتی دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے دل دنیا کی محبت میں گھر گیا غفلت کا ہال چڑھ گیا دنیا کی محبت کا زنگ چڑھ گیا اللہ اکبر حضرت سینا داؤد علیٰ نبی ہینا علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں احجالعلوم میں امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں جب داود علی السلام موت کا ذکر کرتے قیامت کا ذکر کرتے تو رو پڑتے حتیٰ کہ آپ کا سانس پکھڑ جاتا جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس واپس آ جاتا تو قیامت کے سو ناموں میں سے دو نام ہیں رو اور رو صدمے یا زلزلے کا دن پیچھے آنے والا دن قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم بڑے حادثے کا دن پارا تیسر نازیات کی آج نمبر چونتیس میں اس کا ذکر ہوا نشاد ہوتا ہے جب <الْكُبِرَا> رو پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں مردے اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر یہ توما کیا ہے تفسیر قرطبی میں اربوں کے, کے ہاں طامہ مصیبت کو کہتے ہیں کون سی مصیبت وہ مصیبت جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو اس کا معنی دفن کرنا غالبانہ بھی ہے واہ اور تو طامہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت چھا جائے گی غالب آ جائے گی ہر چیز کو قیامت لپیٹ میں لے لے گی یہ ایسی مصیبت ہوگی کہ ہر بڑی مصیبت کو اپنے اندر لے لے گی اس کی ہول نہ کی نہ بھلا والی اور یہ بھی کہا گیا جب اہل جنت کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا اہل جہنم کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا فارم میں کیا ہے جب کہا جائے گا تم اس کے سبب جہنم کی طرف چلے جاؤ اور یہ بھی کہا گیا اس سے مراد وہ ساعت ہے وہ نمڑھا ہے توما وہ ساعت ہے جس وقت جہنمیوں کو زبانیاں ایک مخصوص عذاب دینے والے فرشتے جس وقت جہنمیوں کو زبانیاں فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا یعنی ایسی مصیبت جو غالب آ جاتی ہے اور بڑی ہوتی ہے موت جو ہے یہ قیامت صغرا ہے اور قیامت کبرا کیا ہے جب ساری مخلوق جمع کی جائے گی قوم کے سرداروں رئیسوں سے حساب لیا جائے گا پرہیزگاروں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا گناہ گاروں کو جہنم میں گروہ در گروہ بھیجا جائے گا گھبراہٹ دہشت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا زمین و آسمان مٹ جائیں گے پہاڑ بار بنا کر اڑا دیے جائیں گے شکایتیں اور نصیحتیں مکتوبت المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اس کے اندر بہت پیاری حکایتیں حضرت سیدنا یزید رقاشی علی رحمت اللہ کافی اپنے آپ سے فرمایا کرتے ہلاکت ہو تجھ پر اے یزید تیرے مرنے کے بعد کون تری طرف سے نماز پڑھے گا کون روزے رکھے گا کون وضو کرے گا پھر فرماتے لوگوں تم اپنی بقیہ زندگی میں اپنے آپ پر کیوں نہیں روتے وہ شخص جس سے موت کا وعدہ کیا گیا ہو جس کا گھر قبر ہو جس کا بچونا مٹی ہو جس کے ساتھ ہی کیڑے مکوڑے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا بھی انتظار کر رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا بھی انتظار کر رہا ہو یعنی قیامت کا تو اس کا حال کیسا ہوگا اس کا انجام کیسا ہوگا پھر آپ رونے لگتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے کاش قیامت کے روز ہم امن پانے والوں میں ہوں اس کے محبوب کے صدقے میں آئیے دعا کرتے ہیں یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں گیر یہ قیامت کے روز جب پکڑ دھکڑ کا شور مچ جائے اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو امن ام پیش کا ساتھ ہو اللہ امن دینے والے پیارے پیش کا ساتھ ہو آمین امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرآن پاک میں بیان کردہ قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الم ٹھکانے کا دن اس کا ذکر پاراتی سور نازیات کے آج نمبر تا اکتالیس اس میں کیا گیا ارشاد ہوتا ہے دنیا فعن ہی الم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 تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تفسیر خزاں انفان میں آخرت پر اور شہوات کا تابع ہوا تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تفسیر خزاں انفان اور اس نے جانا کہ اسے روزے قیامت اپنے رب اجز کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے ترجمہ اور نفس کو خواہش سے روکا تفسیر حرام چیزوں کی تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے چل کے ناظرین جس نے آخرت کو ترجیح دی اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا جس نے دنیا کو ترجیح دی اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ڈھالا اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا اور جس نے شہوات کی پیروی کی نفس کی پیروی کی بری خواہشات سے اپنے آپ کو نہیں روکا اس نے یہ نہیں جانا اسے یہ خوف نہیں کہ رب کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا اور جس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ رب کے حضور قیامت کے روز حاضر ہونا ہے کھڑا ہونا ہے اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا بروز قیامت کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا یوم ٹھکانے کا دن کسی کا جنت ٹھکانہ کسی کا جہنم ٹھکانہ مفتی احمد یارقہ نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل نور العرفان میں لکھتے ہیں جو شخص انبیاء کی اطاعت سے سر پھیرے اور آخرت کے مقابل دنیاوی زندگی کو اختیار کرے وہ دائمی جہنمی ہے کیونکہ وہ کافر ہے لکھتے ہیں خیال رہے کہ دنیاوی زندگی وہ ہے جو نفسانی خواہشات میں خرچ ہو اور زندگی آخرت کی تیاری میں صرف ہو وہ دنیا کی زندگی نہیں اگرچہ دنیا میں زندگی ہے دنیا کی زندگی اور ہے دنیا میں زندگی کچھ اور دنیا کی زندگی فانی ہے مگر جو دنیا میں زندگی آخرت کے لیے فنا نہیں بل احیاء رب بھی یہ قرآن پاک کی آج کا ایک جز ہے بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں یعنی جو دنیا سے ہٹ جائے وہ جنتی ہے یا جو کوئی خوف قیامت کی وجہ سے نفس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی ہے ہوا سے مراد ناجائز خواہشیں ہیں ناجائز خواہش ہیں بدکاری ناجائز خواہش غیر عورت کو دیکھنا ناجائز خواہش حرام مال جمع کرنے کی خواہش ناجائز خواہش اور جو بھی ناجائز خواہشیں ہیں پینے پلانے کی ناجائز خواہشیں سفیر اللہ نتم نشے ناجائز خواہشیں فلمیں ڈرامے دیکھنے کی خواہشیں ناجائز خواہشیں وغیرہ تو ناجائز خواہش سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کو دنیا میں نقصان ہوگا تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو امیر المین حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالی نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا اے لوگوں یقیناً اللہ عز و جل نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی تو کہیں فانی تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے باقی رہنے والی سے غافل کر دے تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو یقیناً دنیا ختم ہو کر رہے گی اور اللہ عزل کی بار میں ہی لوٹ کر جانا ہے اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو کیونکہ خوف خدا عذاب کے آگے ڈھال ہے اور اللہ عزل کی بار میں وسیلہ ہے حضرت سینا لقمان علی رحمت اللہ المننان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے اور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے آخری خطبے کی بات میں نے عرض کی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے رکمان حکیم علی رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اے میرے بیٹے یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں بس اس کہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ خوف خدا ہونا چاہیے یہ بھی ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے دنیا کو آخرت کے عبت بیچ ڈال دونوں سے نفع پائے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ پائے گا آنسو کا دریا مکتوبت المدینہ کی شائع کرتا بہت پیاری کتاب ہے اس کے اندر حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ کبی کا ارشاد لکھا ہے آپ فرمایا کرتے اے ابن آدم تمہارے لیے ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی ہے لہذا تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ہرگز ترجیح نہ دینا کیونکہ اللہ عز و جل کی قسم میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو وہ زلیل و رسوا ہو گئے اور ہلاکت میں مبتلا ہو گئے کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی اے بہن کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم چیخ چیخنے چلانے کا دن فا جتس پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ لنفخہ ثانیہ کی دوسرے نفخے کی وہ ہولناک آواز جو مخلوق کو بہرا کر دے گی تو سا خوا یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایسی شدید آواز جو کانوں کو بہرا کر دے دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا وہ ہیبت ناک آواز سن کر مردہ زندہ ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں جیتے جی یہ احساس نصیب فرما دے کہ ہم نے مرنا ہے عالم میں میں جانا ہے پھر عالم قیامت ہوگا عالم آخرت ہوگا اور قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کسی کو جزا دی جائے گی کسی کو سزا دی جائے گی کوئی شقی ہوگا کوئی سعید ہوگا کوئی بدبخت ہوگا کوئی خوشبخت ہوگا کوئی جنت کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا اور کسی کو ذلت کے ساتھ منہ کے بل کھسیٹ کر فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے سکفر اللہ سکسر اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے اس کے محبوب علی سلاۃ وسلام کی اطاعت و فرما برداری ہمارا مقدر بن جائے کاش ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں کاش تلاوت کرنے والے بن جائیں کاش گناہوں کے مرض سے شفا پا جائیں نفس و شیطان اطاعت سے ہماری جان چھوڑ جائے اور ہم اللہ تبارہ و تعالی کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم